بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علم نشرح لکا صدرک کیا ہم نے تیرے لئے تیرا سینہ نہیں کھول دیا ووضعنا عن کا ودرک اور تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا اللذی انقض ظہرک کہ جس نے تیری کمر توڑ دی تھی ورفعنا لکا ذکرک اور ہم نے تیرے لئے تیرا ذکر بلند کر دیا فن مصر یسرا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے ان مل عصر یسرا یقیناً اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے فرا فارغ دفن سب پستو جب فارغ ہو تو محنت کر و الا ربی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف رغبت کر